الله أكبر محمد نذره ورسوله يا ايها من نفس واحده خلق الله الذي تساءلون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 صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يأس الله ورسوله فقد ظل بهذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد من اللصاني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وبذع الكتاب فضر المجرمين مشفقين مما فيه شری نسو سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کا جو سے بڑا سہارا ہے وہ ہمارے حال پر مالے کی رحمت کا ہے جس شخص کو اللہ رب العزت کی رحمت حاصل ہو گئی وہ نجات پہ آ جائے گا اور جو شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا محروم کر دیا گیا وہ قت کامیاب نہ ہو سکے گا انسان جب اگلے جہان کا سفر شروع کرتا ہے اپنی موت کی صورت میں تو دنیا سے کٹ جاتا ہے جو اس کے مال و اسباب ہیں اہل ویال ہیں سب سے کٹ جاتا ہے اور صرف اللہ رب العزت کی رحمت کے سہارے کا امیدوار ہوتا ہے نبیر اسلام کی ایک جنازے کی دعا ہے اللّہ ابدو کا ببنو احمدی کا احتجاج علا رحمت یا اللہ یہ بندہ تیرا بندہ ہے جو فوت ہو چکا اور تیری ایک بندی کا بیٹا ہے اس وقت یہ تیری رحمت کے سہارے کا محتاج ہو چکا ہے اے اللہ تو اسے عذاب دے کر کیا کرے گا تو بڑا بے پرواہ ہے اس کو معاف کر رحمت کا سہارا انسان کی موت سے ہی انسان کے لیے ضروری بن جاتا ہے تاکہ وہ اخر بھی کامیابیاں سمیٹ سکے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ جاتے تو سونے سے قبل ایک دعا پڑھا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ جب نیند آ جاتی ہے تو روح پرواز کر جاتی ہے آپ کی دعا یہ ہے جسم کا اللہ وزائے تو جنگ بھی بب کا عرفاغ اللہ اندس فرحم ہے ان, ان ارفلتا فاقف بما طاقف عبادہ کا سوال اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں اپنا پہلو بستر سے لگا رہا اور صبح تیری توفیق اور تیرے نام کے ساتھ ہی اسے بستر سے اٹھاؤں گا اے اللہ اگر تو نے میری روح کو روکنے کا فیصلہ فرما ہے یعنی مجھے موت دے دی تو فرہم پھر میری روح پر رحم فرمانا اپنی رحمت کا معاملہ فرمانا فقف ہے بیما تحمت و بھی عبادت اور اگر تم نے اس روح کو لوٹانے کا فیصلہ فرمایا تو پھر اس کی حفاظت کرنا اور اس کو ہر شر سے محفوظ رکھنا تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ قیامت کے قائم ہونے تک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 صحابہ کرام نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے کے بغیر جنت میں نہیں جا پائیں گے فرمایا کہ بلا بالعن اللہ غمت اللہ رحمت ہے اس وقت تک میں بھی نہیں جا پاؤں گا جب تک اللہ رب العزت مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے اور بعض حدیث میں ہے بشعرہ فافرا سے ہی کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سر تک جب تک ڈھانٹ نہ لے پورے جسم کو رحمت سے ڈھانٹ نہ لے اس وقت تک میرا بھی جنت میں جانا ممکن نہیں ہے نبی رسلان کی ایک حدیث ہے لو خر من, الارض من بولی تھا ادا یوم یوم ہر مرضات مرد لاہکہ رحو یومر دیا ایک شخص اگر پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی موت تک مسلسل آسمان سے گرایا جائے اور زمین پر پھینکا جائے اور یہ عمل فی مربات اللہ اللہ کی رضا میں ہو اللہ کی اطاعت میں ہو جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر جب تک بڑھاپے کی موت نہ واقع ہو جائے اس وقت تک مسلسل اسے اللہ کی رضا میں اللہ کی اطاعت میں آسمان سے پھینکا جائے اور زمین پر گرایا جائے تو لحق رہو یوم القیامت جب قیامت کے منظر دیکھے گا تو اپنے اس پورے عمل کو حقیر جانے گا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے اس تمنا کا اظہار کرے گا مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں کچھ کر کے آ سکوں حالانکہ مسلسل اللہ کی راہ میں عمل کرتا رہا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 تو ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے کہ سبحانک ماہ بدنا کا حق عبادت علاؤ العالمین تو پاک ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے حالانکہ ان کے پاس صدیوں کی عبادات ہے اللہ نے ان کو صدیوں کی حیات دی ہے اور صدیوں کی عبادات ہیں کوئی نافرمانی نہیں کوئی گناہ نہیں بکر قیامت کے مشاہد دیکھ کر وہ بھی کہہ اٹھیں گے کہ ہم تیرے عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو پھر اصل سہارا پروردگار کی رحمت کا ہے ایک واقعہ آپ نے سنا تھا اس سے بھی جس شخص نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی تھی بڑا مالدار تھا تاجر تھا لیکن ساری عمر اپنی دولت کے نشے میں رہا اور گناہ کرتا رہا معصیتیں کرتا رہا ایک حدیث کے مطابق اس نے موت کے وقت کہا تھا کہ ما امیر تو خیرن تتو میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی بیٹوں کو وسیعت کی اذا مت فہر خو ن جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا سمت حقو پھر اس کو پیس ڈالنا اچھی طرح پیس دینا یہ پاؤڈر بننا سمت اور رونی تھی یوم آس پھر کوئی ایسا دن انتظار کرنا جب تیز آندھی ہو تو میری راکھ کو آندھی کے سپرد کر دینا اور ایک حدیث میں کچھ راکھ سمندر کی لہروں میں بہا دینا کیونکہ لو جمع لو قادر اللہ علیہ اگر اللہ ربرعزت مجھے جمع کرنے پر قادر ہو گیا دوبارہ بنانے پر قادر ہو گیا اللہ ادب انہیں آداب ہے لا ادب و بھی تو اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب کسی کو بھی نہیں دے گا مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے میری یہ وسیعت نافذ کر دینا جب وہ مر گیا تو بیٹھوں نے حرف بحرف پوری وسیعت کو نافذ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کی جو راکھ تیرے پاس ہے سب لوٹا دے ترانچے وہ بندہ دوبارہ جمع ہو گیا تیار ہو گیا اللہ پاک کے سامنے کھڑا کر لی. ما ماں حمالہ ما منارت یہ تو کیا کر کے آیا ہے جو وسیعت کر کے آیا ہے اس پہ تجھے کس چیز نے ابھارا تھا کس چیز نے برہنگ یافتہ کیا تھا وہ کہے گا کہ مخافت تو کا یار یا اللہ تیرے خوف میں تیرے ڈر آگے حدیث کے الفاظ ہیں فتح اللہ کے وہ جو ہی اللہ کے خوف کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ کے ڈر کا ذکر کرے گا فوری اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی اور وہ اللہ کی رحمت میں ڈھانپ لیا جائے گا اس کے خوف کی بنا اب جہاں دو باتیں سامنے آ رہی ہیں ایک یہ شخص ہے جس نے کوئی دیکھی نہیں بلکہ گناہ کیے لیکن مرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر پیدا ہو گیا اور یہ ایک باطل سی وسیت کر گیا اللہ نے اس خوف کو, کو بھانپ لیا تھا اللہ عالم الغیب ہے اور دلوں کے اثرار کو جانتا ہے جو ہی وہ کہے گا کہ تیرے خوف نے مجھے اس وسیعت پہ ابھارا تو خالق کائنات کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی اور ایک حدیث کے مطابق فغفر غفر اسے بخش دیا جائے گا سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں لیکن دوسری طرف جو احادیث ہیں کہ فرشتے کہیں کہ ما عبدنا کا حق عبادت ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے اور ایک انسان جو پوری زندگی آسمانوں سے پھینکا گیا زمین پہ گرایا گیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ اپنے اس عمل کو حقیر جانے کا اس قدر میدان معاشر کے خوفناک مشاہد ہوں گے مناظر ہوں گے کہ اپنے اس عمل کو حقیر جانے کی. ایک طرف گناہ انسان کی بخشش ہو رہی اس میں کوئی نیکی نہیں تھی اور ایک طرف وہ شخص جو نیکیوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا اپنے اس عمل کو حقیر قرار دے گا اصل معاملہ خالق کائنات کی رحمت کا ہے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 متقی بن گئے اور تقوی کے میں کو اپنا لیا ان یہ رحمت فرما معدن مانا اللہ کا ڈر اللہ کا خوف یہ ایک بہت بڑا محرک ہے پروردگار کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے وہ وسیعت کرنے والے نے جو ہی کہا کہ یا اللہ تیرا خوف تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانک ہے حالانکہ کوئی نیکی نہیں کی جی اور گناہ کرتا رہا مگر حقیقی خوف اس کے دل میں آ گیا تو اللہ نے مغفرت کا معاملہ فرما لیا اور اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیا یہی بات امام الانبیاء نے فرمائی کہ اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا جب تک مجھے پاؤں سے لے کر سر تک اللہ کی رحمت ڈھانپ نہ لے اور جب تک میرے ساتھ خانے کے کائنات کی رحمت کا معاملہ نہ ہو اس وقت تک میں بھی نہیں جا سکوں گا بنی سرائل کا ایک شخص پیش ہوگا جامد کے دن جس کے پاس پانچ سو سال کی عبادت ہوگی اللہ اس پر رحم فرما دے گا فرمائے گا اد الجنت جنت اس شخص کو میری رحمت سے جنت میں پہنچا دے یہ خالق کائنات کی رحمت حالانکہ پانچ سو سال کی عبادت تھی وہ کہے گا بھی وہ عبادت یا رب یا اللہ میری عبادت اللہ پھر پاکرمایا کہ میری رحمت سے اسے جنت میں پہنچا دوں اور وہ بار بار اپنی عبادت کا ذکر کرے گا تب اللہ رب عزت اس کی عبادت کو تولے گا وزن کرے گا کہ دیکھ لیتے ہیں تمہاری عبادت کہاں تک پہنچتی ہے چنانچہ دنیا کی ایک نعمت کے ساتھ اس کی پانچ سو سال کی عبادت کو تولا جائے گا اور وہ عبادت ہلکی بڑھ جائے گی پانچ سو سال کی عبادت تو ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکی اب باقی نعمتوں کا بھی حساب دو اور پھر اخرب نجات کے لیے کیا ہے تمہارے پاس وہ پیش کرو اب بندہ روئے گا یقین خالق کائنات کی رحمت ایک عظیم و شان سہارا ہے یہ ماہ سیان جو ہے یہ تخوہ کمانے کا ایک نادر موقع ہے کتبہ علیکم سیان کما کو لاء اللہ متحکیم فرصت آپ کو دی گئی ہم سب کو دی گئی کہ تخوہ کما لو تخوا کے منحص کو اپنا لو اس مہینے میں اللہ کا خوف اپنے اوپر غالب کر لو پیدا کر لو اور وہ خوف جو ہے وہ خالق کائنات کی رحمت کا ایک عظیم سہارا بن جائے گا تخوہ جن لوگوں نے کما لیا انہیں اللہ کی رحم جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی روزے میں تقوی کا معنی یہ تھا کہ پورا جسم جو ہے روزے میں شریک ہو خالی پیٹ کا فاقہ روزہ نہیں ہے بلکہ آنکھوں کا کانوں کا زبان کا ہاتھوں کا جسم کے سارے ادا کا روزہ ہے اور اللہ کے خوف کی بنا پر ان سارے عذا کو روزے میں شریک کر لیں تو انسان تقوی حاصل کر پائے گا اور تقوی اسی چیز کا نام بما امن خواب مقام ربانی وَإِنَّ ن هِيَ ابا جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف آج جا جان لے پہچان لے کہ اللہ میرا خالق اور مالک ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کے امر سے مر جاؤں جا اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹوں گا اور اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو اس کو حساب دینا ہے بس یہ سوچ اس کے اندر پیدا ہو جائے اور پھر خوف آ جائے یہ خوف کسی دعوے کا محتاج نہیں ہے بلکہ اس خوف کی دلیل یہ ہے کہ بنا نفس عن الحوا خواہشات نفس سے بعد آ جائے اللہ تعالیٰ کی وہی کی حکمرانی اپنی اوپر قائم کر لے نفس کی خواہشات کو ٹھپرا دے ان کا گلا گھونٹ دے یہ مقام رب کے خوف کا عملی دقاضہ ہے ورنہ ایک انسان اگر مقام رب کا خوف نہیں رکھتا تو پھر وہ اپنی خواہشات کا اسیر بن جاتا ہے پھر وہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی مہاجرین حبشہ نے نبیر اسلام کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا ایک بڑھیا اپنے سر پہ بوجھ لاتے جا رہی تھی ایک ہبشی اوباش گھوڑے پر سوار پاس سے گزرا اس کو شرارت سوجی اور یہ شرارتیں تبھی ہی سوچتی ہیں جب مقام رب کا خوف نہ ہو اس نے بڑھیا کو دھکا دے دیے وہ گر گئی سامان بکھر گیا وہ سامان سمیٹ رہی ہے اور اس نوجوان سے مخاطب ہے کئی فہمے کا یا ہودہ رو ادا مذہب انداز اے بدماش آج تو مجھے دھکا دے کر بھاگ گیا اس دن کیسے چھوٹے گئے جب خالق کائنات کرسی رکھے گا اور سارے اولین و آخرین کے سامنے تیرا اور میرا معاملہ پیش ہوگا پوری دنیا دیکھے گی تو ظالم ہے بے مظلوم اور سب کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوگا اس دن کیا کرے گا اللہ کے بندے کیسے جھوٹے گا اللہ کے پیارے پیغمبر یہ واقعہ سن رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح روان دواں اور نیچے گر رہے ٹپک رہے ہیں جو کہ مقام رب کے خوف کی علامت اس شخص کو مقام رب کا خوف نہیں تھا جو یہ ایک جرم کر گیا اس گڑیا کو دھکا دے گیا لیکن مقام رب کا خوف ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور سارے معاملے پیش ہوں گے تو یہ چیز بندے کے اندر خوف پیدا کرے گی اور یہ خوف جو ہے یہ معاشیتوں کو روکے گی اور یہ خوف اگر بندہ ایک بار بھی پیدا کر لے اللہ اس کی قدر کرے گا فرمایا سب آتم یہ اللہ فی دل یوم لا اللہ الا اللہ سات قسم کے انسانوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن میدان محشر میں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 نیچے تپش کا عالم کیا ہوگا حرارت کی کیفیت کیا ہوگی پرما کہ ایسے میں اللہ العزت سات قسم کے انسانوں کو اپنے سائے میں لے لے ان میں سے ایک انسان راجر ہو دانت دانت منصب جس کی عورت داوت گناہ دے اور وہ کہہ دے مجھے اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے اور صرف اللہ کے خوف کی بنا پر اس دعوت کو ٹھکرا دے اس گناہ کی دعوت کو جو لذت سے بھرپور ہوتی ہے ٹھوکر مار دے صرف اللہ کے خوف کی بنا پر تو اس ایک بار کے خوف کی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا اور اسے میدان محشر میں اپنے سائے میں لے لے گا تو جو اخر بھی جو ارسات اور مقامات ہیں ان میں خالق کائنات کی رحمت ہی ہمارے لیے سہارا ہے لیکن یہ رحمت اس کے اسباب کچھ تو اعمال سال ہے اور کچھ اللہ کے خوف کا مظاہرہ ایسا مظاہرہ جو بندے کو تقوی سے بھر دے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے یا اللہ اپنا ایسا خوف مجھے عطا فرما دے جو معصیتوں کے بیچ میں حائل ہو جائے رکاوٹ بن جائے کوئی گناہ سامنے آئے تو یہ خوف دیوار بن جائے اس گناہ تک نہ پہنچنے آپ ایسے دل سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے جس میں خشیت من قلب لا ہے یا اللہ ایسا دل مجھے نہیں چاہیے جو دیر خوف سے خالی ہو اور تیری خشیت سے خالی ہو امام علمبیا کے خوف کا عالم یہ ہے ایک دن آپ نے فجر کی جماعت کرائی اور نماز کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے کے کچھ الفاظ मा ला آلات رہا ہوں وہ آسمان آلاتوں جو کچھ اللہ مجھے دکھاتا ہے تم نہیں دیکھ پاتے اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سن پاتی اب تک اس سما بحقالحت ات آسمانوں میں فرشتوں کے بوجھ کی چرچراہٹ ہے آسمانوں میں فرشتے بڑی تعداد میں ہیں اور فرشتوں کے بوجھ سے آسمان دبے جا رہے ہیں اور ان میں ایک چرچراہٹ جس آواز آتی ہے معافات اللہ ملاکن خا ملاکن راکم ساجد البادم جبحد ساتوں آسمانوں میں کوئی جگہ خالی نہیں چار انگلی کے برابر میں ہر جگہ فرشتہ موجود ہے کوئی قیام میں اور کوئی رکن اور کوئی سجدے میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان دو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں اور تم مستقل ہونے بیٹھ جائیں بمات بن رسائے تم بستروں کی لذتیں بھول جاؤ بستروں کی نیندیں بھول جاؤ بالا خوشم اور تم اپنے گھروں کو چھوڑ دو شہروں کو چھوڑ دو بستیوں کو چھوڑ دو اور جنگلات کی طرف نکل جا وزت تو انی شجا وزت تو انی شاج رو میری یہ خواہش ہے کہ کاش میں درخت ہوتا اور لوگ مجھے کاٹتے لکڑیاں بنا دیتے اور کاٹ پیٹ کے ختم کر دیتے یہ خالج اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول خشیت کا حال ہے کہ کاش میں درخت ہوتا اور میں کاٹ دیا جاتا اور میرا معاملہ ختم ہو جاتا یہ حقیقت میں ان لوگوں کا کردار ہے ان لوگوں کا منحج ہے جن کے اندر فکر آخرت ہے اپنے رب کا خوف ہے مقام رب کا خوف ہے اللہ تعالی کے سامنے حاضری کا ڈر ہے اور اسات قیامت کی ان کو یاد رہتی ہے اور کامیابی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں معاملہ بہت ہی مشکل ہے لیکن خالق کائنات کی رحمت اگر حاصل ہو تو معاملہ بہت آسان صلف صالحین کے اندر یہ خوف غالب رہتا تھا بحض ابن حکیم فرماتے ہیں کہ زرارا بن اوفا ایک بار ہمارے یہاں تشریف لائے اور فجر کی جماعت کرائی فعدا نوخر فن ناخور یہ آیت تلاوت کی جس کا معنی جب سور پھونکا جائے گا فعدہ نقیرہ فن ناخور جب سور پھونکا جائے گا آگے آواز بند ہو گئی جب دیکھا گیا تو خرہ الم خرا جب دیکھا گیا تو وہ زمین پر گر چکے تھے اور ان کا انتقال ہو چکا تھا قیامت کے وقوع کا خوف کہ جب سور بھوکا جائے گا اور لوگ تیزی سے عرض معشر کی طرف جائیں گے اور میدان معشر کا منظر یہ ہوگا کہ کئی فتح تخوی ان کا فرد ہوں یوم یہ جس دن کی داحشت کو دیکھ کر دودھ پیتے بچے بوڑے ہو جائیں گے کتنا خوف ہوگا اور کتنی دہشت ہوگی اور کیا وہاں کیفیت ہوگی کیا مشاہد ہوگی اور کیا مرادر ہوں گے کہ دودھ پیتے بچے بڑھاپے پہ پہنچ جائیں گے بوڑے ہو جائیں گے عورتیں اپنے حمل ودا کر دیں گی اور جو بچے پیدا ہوں گے اپنی ماؤں کو چمٹ جائیں گے اور اپنی ماؤں کا دامن نہیں چھوڑیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ انکم خیال رفاتن ہو رہا تھا تم قیامت کے دن بالکل برہنہ اٹھائے جاؤ گے سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سیندر فائدہ ہوں فائدہ اگر سب برہنہ ہوں گی تو لوگ تو دیکھیں گے ایک دوسرے کو مرد عورتوں کو دیکھیں گے عورتیں مردوں کو دیکھیں گی رسول اللہ سب نے شاد اٹھایا کہ نہیں الامر افضا عائشہ قیامت کا معاملہ اور قیامت کی حوناکیاں اتنی شدید ہوں گی کسی کو دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی اس طرف کچھ سوچے گا ہی نہیں اس طرف کسی کا خیال ہی نہیں پیدا ہو تو یہ قیامت کے مرادر اور مشاہد ان کی فکر ہونی چاہیے اور میں نجات کی سوچ ہونی چاہیے قیامت کے بہت سے سہارے ہیں حساب و کتاب کے بہت سے مراحل ہیں قیامت کا ایک سہارا اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت کا ہے اس کے لیے توحید کی تربیت عقیدے کی سلاحت لا لہد اللہ کی معرفت عقیدے کا فہم اور پہاڑ کی طرح ٹھوس عقیدہ بنا لینا یہ جی اس عظیم سہارے کا باعث بنے گا نبی السلام کی حدیث اسعد اللہ شفایت ہی یوم الخیانہ من قوال اللہ الہ اللہ خالصا من ہی میری شفاعت قیامت کے دل اس بندے کو نصیب ہوگی جس نے الا اللہ کا اقرار کیا بالکل خالص حل ایسا اقرار اس میں کوئی شرک نہ ہو ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہ ہو بلکہ منحج توحید پر قائم ہو سچے فہم کے ساتھ اور سچی سوچ اور طلب کے ساتھ اس شخص کی میں ضرور شفاعت کروں گا اور شفاعت جو ہے گناہ گاروں کا ایک سہارا ہے تو قیامت کی نجات میں ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ اللہ کے پیار بحمبر کی شفایت کی انس اللہ عنہ بہت سوچتے تھے کے بارے میں ایک دن شفاعت کا خیال آ گیا اللہ کے پیار بحمبر کے پاس آئے اور کہا کہ یا یارس اللہ صلی وسلم میرا یہ میری یہ خواہش ہے یہ عمر يوم ہے میری یہ چاہت ہے کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیں رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فائن انسان کا انشاء اللہ انس میں تمہاری شفاعت کر دوں گا تمہاری سفارش کر دوں گا انس نے پوچھا کہ یا یارس اللہ علیہ وسلم این اتم کا یہ عمر خیام ہے میں قیامت کے دن آپ کو کہاں پاؤں گا آپ کو تلاش کرو تاکہ آپ کو شفاعت کا معاہدہ یاد دلاؤں تو آپ مجھے کہاں ملیں گے رسول اللہ سد نے شاد فرمایا اب وہ لو ماتا تو ان دس سے سب سے پہلے مجھے پل رات کے پاس آ کر ڈھونڈنا جو کہ بڑا ایک گمبھیر مرحلہ قیامت کے حساب کا پوچھا اگر وہاں نہ پاؤں پھر کہاں تلاش کروں فرما کہ اندر میزان پھر میزان, پھر میزان کے پاس آ جانا ترازو کے پاس جو قائم ہوگا لوگوں کے اعمال توڑنے کے لیے میں وہاں کہیں تمہیں مل جاؤں گا پوچھا اگر میزان کے پاس بھی نہ ہوئے پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا پر میں آ کے اندر پھر عود کوثر کے پاس آ جانا ان تین مقامات میں سے کسی ایک مقام پر مل جاؤں گا قیامت کے دن کبھی عود کو کے پاس ہوں گا کبھی میزان کے پاس اور کبھی پولیس اراد کے پاس کیونکہ عود کو آپ کا حوض ہے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 چنانچہ ان کی تیاری کی آج ضرورت ہے اللہ کے بندوں میزان کی تیاری دو اعمال کے ساتھ ہے ایک ہر عمل میں ریاکاری سے بچ جاؤ اور اخلاص کی حفاظت کر لو ہر نیکی کی ہر عمل حج ہو عمرہ ہو نماز ہو رودا ہو جہاد ہو فرائض ہو نوافل ہو ان دو بنیادوں پر ان کو قائم کر لو ایک اخلاص کی حفاظت اور دوسرا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 کہ اخلاص کے ساتھ نیکی انجان دینی ہے اور ہر نیکی کی اساس اللہ کے حبیب کی سنت اور جہاں تک معاملہ پولے سرات رات کا ہے جو کہ حد میں نہ صیف و الشعر میں بال سے پڑھ کر باریک ہے اور تلوار سے پڑھ کر کاٹنے والا وہاں کامیابی کی صورت یہ ہے کہ بندہ آج دنیا میں تیزی کے ساتھ عمل کرے عمل کی ایک سواری سے اترے دوسری پر سوار ہو جائے دوسری سے اترے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 تعلق و رجنل تخرجنل جن کی ایک ٹانگ پھسل جائے گی ایک باؤں پھسل جائے گا اور وہ گرنے والا ہوگا لیکن وہ گھوم کر اپنی دوسری ٹانگ سے پولیس رات کا سہارا لے لے گا معلق ہوگا لٹکا ہوگا پھر سمجھے گا پھر اٹھے گا پھر آگے بڑھے گا یہ لوگوں کی رفتاریں ہیں اور گزرنے کے انداز ہیں آج جس کے عمل کی سواری تیز ہے وہ وہاں بھی تیز ہوگا من ابتا بھی آمدرے بھی نصب ہوگا جس کے عمل کی سواری آج کمزور ہے تو وہاں بھی کمزوری کا مظاہرہ کرے گا اور آگے بڑھنے میں ناکام رہے گا بہت مشکل ہوگی جہنم کے شوہر اس کو جلسائیں گے اور وہ پل کی تیزی اس کو کاٹے گی دونوں طرف نوکدار کنڈے ہوں گے ان سے ٹکرا ٹکرا کر زخمی ہوگا طویل یہ پل ہے اسی طرح اس کو کراس کرنا پڑے گا اسی طرح اس کو عبور کرنا پڑے گا جہاں تاریخی ہی تاریخی ہوگی مرحاف علیہ السلامات کانت لہو نور آج جو نمازوں کی حفاظت کرے گا اللہ کل اس کو نور عطا فرما دے گا بشر بنور انتام من یوم القیامہ ان لوگوں کو بشارت دے دو قیامت کے دن کے مکمل نور کی جو اندھیروں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مساجد کا رخ کرتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ باک سب کو توفیق عطا فرما دے گا. پلے عراج پر سبات کی ضرورت ہے اور سواط کے لیے کلمہ توحید کا سبات ضروری ہے یہ سب اللہ الدین بالقول ثابت یہ قول ثابت کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت ثابت قدمی عطا فرما دے گا ورنہ بہت سے لوگ ہوں گے جن کے پاؤں پھسلیں گے جو گرنے کی کوشش کریں گے زخمی ہوں گے زخموں سے چور ہوں گے پولیس راج میں مگر قدموں کو استقرار اللہ کی توفیق سے ملے گا اور یہ توفیق اس شخص کو ملے گی جس کے پاس اخیدے کا سوات ہو لا عد اللہ کا سوات ہو اس کے نام رسول اللہ عسم کا فرمان ہے یسیر الناس ولافدر نور ہے کہ لوگ آگے بڑھیں گے تیزی اختیار کریں گے اپنے نور کی بخدر اور یہ نور کیسے ملے گا دوسری حدیث یسیر الناس ولافر اعمال ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے بخدر تیزی اختیار کریں گے مانا یہ نور جو ہے یہ اعمال کا نور ہوگا نبی اسلام کی حدیث ہے کہ آخر میں وہ شخص اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے میں نور کا ایک نقطہ ہوگا باقی پورا وجود اس کا تاریکی میں ڈوبا ہوگا اور جو لوگ عمل کی کثرت اختیار کریں گے عمل کی تیزی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر تیزی سے گزارنے کی توفیق بھی دے دے گا اور طاقت و ہمت بھی دے دے گا یہ ایک گمبیر مرحلہ جس میں تیاری کی یہ صورت ہے اعمال کی کثرت ہو اعمال کی تیزی ہو اعمال میں سنت کی اجتباع ہو اعمال میں اخلاص ہو تاکہ ہر قدم پر یہ نیکیاں کام آ جائیں اور بندوں کی کامیابی کا ذریعہ بن ساتھ ساتھ خوف کا عالم ہو ایسا عالم کہ بندہ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو خیر باد کہہ دے اللہ کے خوف سے گناہوں سے باغی بن جائے اور گناہوں سے بغاوت اختیار کر لے دوری اختیار کر لے یہ نیکی بڑی قابل قدر ہوگی جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو یہ تخبہ اور خشیت کا عالم بڑا قابل قدر ہوگا اور بندے کی کامیابی کا باعث بنے گا اس کے ساتھ ساتھ اعمالِ صالحہ جو ان خطرناک مراحل میں انسان کے کام آئیں گے قیامت کی ایک بڑی جو پر بہار خوشخبری ہے وہ اللہ پاک کے دیدار کی ہے ایک بار رسول اللہ رسد تشریف رما تھے صحابہ ساتھ تھے چاندنی رات تھی اور چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اللہ کے پیارے میں ہم نے سوچا اس چاند کے تعلق سے کچھ صحابہ کو فارض کر دیا جائے تماج جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ شاہ فرمایا ان نقم سے تھرونا رب کو تمہ تھرونا ہاتھر خمر کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے ایک دن آئے گا جیسے اس وقت تم چاند کو دیکھ رہے ہو یہ چودھری کا چاند ہے بالکل روشن کوئی غبار بیچ میں حائل نہیں ہے کوئی بادل بیچ میں حائل نہیں ہے بالکل صاف اپنے سامنے چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح کل قیامت کا دن آنے والا ہے جب اپنے پرور دیکار کو تو دیکھو گے اور اپنے پرور دیکار کے چہرے کا دیدار کرو گے یہ تشریح جو ہے اس طرح نہیں ہے کہ اللہ پاک کا چہرہ چاند جیسا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں کوئی تشویر نہیں نہیں تھا کہ مص نہیں شہی بلکہ یہ تصویر جو ہے رویت کے اعتبار سے ہے کہ جیسے چاند کو دیکھ رہے ہیں, کسی بالکل سامنے ایانن جہارا اس طرح اپنے رب کو دیکھو گے کسی تکلیف کے بغیر بالکل ایانن دیکھو گے اور بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی یہ تشبیہ بعت بار حویت کے ہے بعت مرئی کے نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک جیسی کوئی چیز نہیں اللہ پاک مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے لے سک بس نہیں اس کا چاند جیسا چہرہ کیسا ہو سکتا ہے حجاب ہنور اس کا حجاب نور ہے اگر اپنا حجاب ہٹا دے تو اس کے چہرے کا جو نور ہے جہاں جہاں تک اللہ رب العزت کی نظر جاتی ہے وہاں وہاں تک کی ہر چیز کو جلا کر راک کر ہے ایسا اس کا چہرہ اور ایسا اس کا نور ہے تو چاند جیسا چہرہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تشمیر رویت کے اعتبار سے ہے جیسے چاند عزت بالکل سامنے ہے اور بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے اس طرح اپنے رب کے چہرے کو تم دیکھو گے آگے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ نے اشاد فرمایا من استفطاء وغل اللہ صلاح قبل شمسی واہ اللہ قبل غروب ہے تم دو کام پوری توجہ سے کر لو دو نمازیں ایسی ہیں ان پر کوئی چیز غالب نہ آنے پائے بلکہ تم ان پر غالب آ جاؤ ان دو نمازوں کے اوقات میں ایک نماز فجر کے طلوع ہونے سورج کے طلوع ہونے سے قبل کی نماز ہے فجر کی نماز اس کو وقت بھی ادا کرو دوسری نماز سورج کے غروب ہونے سے قبل کی ہے اور یہ عصر کی نماز ہے اسے بھی وقت پر ادا کر لو اور دنیا کی کوئی چیز ان دو نمازوں کے اوقات پر غالب نہ آئے مانا اللہ کا دیدار ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو لوگ ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور بالخصوص ان دو نمازوں کی ایک فجر گر ایک عصر کی دلیند ابن عباس فرماتے ہیں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 اور پورے یقین کے ساتھ پوری سچائی کے ساتھ اور تصدیق کے ساتھ ان کے لیے حسن ہے یعنی جنت ہے بس زیادہ اور کچھ اضافی چیزیں بھی ہیں بس زیادہ اور کچھ زائد اشیاء بھی ہیں زیادہ کی ترسیل ابن بات فرماتے ہیں اور ہوج اللہ یہ اللہ کے چہرے کا دیدار ہے زیادہ سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار کہ موحدین کو جنت ملے گی اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار ملے گا یہاں بھی توحید کی بات آ گئی جو موحدین ہے اور توحید خالص کا مظاہرہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے اپنی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی امر سے اپنی رحمت سے انہیں اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دے گا جو کہ قیامت کی نعمت عظما ہے لا الطف تو لا شعمن نہیں مل جنہ ماں دام علیہ جنت میں جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنتی جنت کی ساری نعمتیں فراموش کر دیں گے اور بھول جائیں گے اپنی ہوروں کی طرف جنت کے میووں کی طرف جنت کی نہروں کی طرف جان کر بھی نہیں دیکھیں گے جب تک خالق کائنات کا دیدار قائم رہے گا یہ کیسے حاصل ہوگا اس کے حصول کی کوشش عقیدہ توحید کے ساتھ ہے دل احسن جو لوگ آج توحید کی سچی گواہی دیتے ان کو توحید کے تعلم کا شوق ہے توحید کو سیکھنے اور سمجھنے کا شوق ہے اور وہ پوری قوت کے ساتھ عقیدہ توحید اپنانے والے ہیں اور توحید کا عقیدہ ان کے اندر پوری غیرت کے ساتھ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے شرک کی طرف کوئی التفات نہیں کوئی توجہ نہیں ان کے عقیدوں اور عمل میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک نہیں ہے بدعت کا کوئی ارتکاب نہیں سنت کے محافظ ہیں سنت کے متبعے ہیں ہر حال میں ان لوگوں کو اندازت اپنا دیدار عطا فرمائے گا لیکن جو لوگ شرک کی دلدل میں پھسے ہوئے ہیں بدعات کے ایک طوفان ردمیزی میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی رحمت نہیں کوئی شہادت نہیں یہ تو سنت رسول کے کی متعین کے لیے ہے آج ایک قوم ایک بدت کا ارتکاب بڑی شد و مت سے کرے گی اور شاید کر رہی ہو اور وہ ہے کثین اور نعتوں کے ساتھ رو رو کر رمضان کو الوداع کہنا یہ رسم کہاں سے آگے یہ بدت کہاں سے آ گئی رمضان کے آخری جمعے میں ہم نے رمضان کو الوداع کہنا ہے رو رو کر کہنا پڑھ پڑ کر کہنا ہے اللہ کے پیارے کی, کی سنت سے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا صحابہ کی سنت سے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا تابعین کی سنت سے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا ائمہ کرام کے طریقے سے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا عصر حاضر کی بدن جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے بندو رمضان کا اختتام اگر کرو گے اس قسم کی خرافات کے ساتھ اس قسم کی بدعات کے ساتھ تو روزہ کیا قبول ہوگی تقویٰ کیا حاصل ہوگی تقویٰ تو گناہوں سے بچنے کا نام ہے اور بیدر تو بڑا بھیانک گناہ ہے شرک تو بڑا بھیانک گناہ ہے بجائے اس کے آخری لمحات ہیں ان کو استفار پر قائم کرو اور توبہ پر قائم کرو یہ دین اسلام کی فطرت ہے اور دین اسلام کا تقاضہ ہے کہ ایک انسان عمل کرتے کرتے جب عمل اختتام پذیر ہو تو توبا استفار شروع کر دے ایک انسان جب اس کی عمر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اپنی آخری سانسوں کو توبہ استفار سے بھر دے ہر چیز کا اختتام جو ہے وہ تو توبہ استفار کے ساتھ ہو اللہ تعالی سے معافی مانگی جائے اللہ تعالی سے استفار کیا جائے گناہ بخشنے کی استدا کی جائے تو رمضان بھی آخری ایام میں ہے آخری مراحل میں ہے آخری لمحات میں ہے ان میں درودے روزے کے ساتھ اور رات کے قیام کے ساتھ جو عمل ہم کثرت سے کرے اٹھتے بیٹھتے وہ استغفار ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیا ام المومنی نے پوچھا تھا یا رسود اللہ ان واف اب تو قدر فما اقول اگر میں شب قدر پالوں جو کہ رمضان کے آخری مراحل میں آتی ہے تو میں کیا مانگوں اللہ سے کیا طلب کروں اس کے خزانے لامتناہی اور بے شمار ہیں کون سا خزانہ مانگوں پر میں کوئی ہی عائشہ یہ کہنا کثرت کے ساتھ اللہ مینہ کا افوب ان تو حب الف وفاف عنی کی عفو ہے گناہوں کو مٹھا دینے والا تو حب اور تجھے گناہوں کو مٹھا دینا بڑا پسند ہے فاف میرے گناہوں کو بھی مٹھا ڈال آخری مراحل میں توبہ کی ضرورت ہے استفار کی ضرورت ہے تحجد گزار رات کو قیام اللیل کرتے ہیں اور جب تہجد کے ختم ہونے کا وقت آج ہے شہری کا وقت آج ہے صبح کا وقت آج ہے یا تخرون وہ استغفار شروع کر دیتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دیں ہمیں معاف کر دیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندے کو نیکی کا غرور نہیں آئے گا ایک بندہ اگر رات بھر جا قیام کیے لمبی قرآت کی لمبے لمبے سجدے کیے ہو سکتا ہے شہزان باہر گھر جائے کہ تو, تو بڑا متقی ہے تو نے رات بھر قیام کیا ہے لمبے سجدے کیے تو بڑا عظیم و شان بندہ بن گیا باقی دنیا حقیر ہے تیرے سامنے تو اس کے اندر نیکی کا حرور آ جائے کمر آ جائے آ جائے جو کہ نیکی کو برباد کر دیتا ہے لیکن اگر وہ نیکی ختم کرتے ہوئے اٹھے استفار کرتے ہوئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان کا حربہ ناکام ہو گیا کہ میں تو گناہگار ہوں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں میں تو گناہگار ہوں اللہ سے استفار کر رہا ہوں اس سے شیطان کا وار ٹوٹ جائے گا اور وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا تو یہ رمضان کے تدابین واہد استفار پر ہونی چاہیں اللہ تعالیٰ صورت النصر نے اپنے پیار حبیب کو بھی استفار کا حکم دیا جبکہ صورت النصر اللہ کے پیارے بےغمبر کی موت کی خبر ہے عیدا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی فتح پکا آٹھ بجلی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جوگ در جوک دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں نو ہجری پوری آم الوفود تھا وفد آ رہے قبیلے آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں ایک وقت وہ تھا جب جنگ بدر میں صحابہ کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور ایک وہ وقت بھی آ گیا حجر البض میں ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ اللہ کے پیارے کے نمبر کے سامنے تھے اللہ پاک خبر دے ہے میرے حبیب مشن پورا ہو گیا مکہ فتح ہو گیا قبائل عرب نے اسلام قبول کر لیا اب آپ کا آخری وقت پہنچا بھیجنے والا آپ کو بلانا چاہتا ہے صحابہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیے کہ اللہ کے پیارے کے سے جدائی کا وقت آ گیا اللہ تعالیٰ نے تین نصیحتیں کی فسبح بحمد رب بس تو فر ہو اب ان آخری لمحات میں اپنے رب کی تصویر بیان کرنی ہے کثرت سبحان اللہ سبحان اللہ کرو اب حمد رب اور کثرت سے تحمید کرو الحمد الحمدللہ اور تیسرا عمل بس ہو کثرت سے اشتفار کرو استحفر اللہ استفر اللہ استغفر اللہ, من اللہ،, اللہ, اللہ، سے استغفار کیجیے ام ممن فرماتی ہیں اس کے بعد رسول اللہ وسلم سجدے میں رخو میں چلتے پھرتے یہ الفاظ کہا کرتے تھے سبحان اکلّہ صبح نقل ہن اب ہم دکھ اللہ فرل سبحان اللہ تصویر ہے بے حمد تخمید ہے اللّہ پھر لی استفار ہے پھر آپ نے استفار شروع کر دیا اختتامی لمحات ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے توبہ کی جائے رمضان اگر گزر گیا اور گناہ معاف نہ ہوئے تو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیے جائیں گے اپنے خالق اور مالک کی رحمت کو پانے کے لیے استغفار ہماری حاجت ہے استغفار ہماری ضرورت ہے ان گھڑیوں کو توبہ اور استفار سے بھر دیجیے بار بار کہیے اللہ مینفون تحمل فن اللہ کافون فن اللہ کافون تحمل فن العالمین ہم گناہ گار ہیں ہمارے گناہوں پر قلم افم پھیر دے تو افم کو پسند کرتا ہے گراہوں کو مٹھا ڈالنے والا ہے تیری یہ سرت تیری یہ خوبی ہے اللہ ہمارے کو ڈال اللہ رمضان کا مہینہ موجود ہے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 گناہوں کو بخش دے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے العالمین ہمیں ہمارے والدین کو مرح المین کو الہ الععالمین قبروں کو ٹھنڈا کر دے کشادہ کر دے منور کر دے اور کل ہمارا بھی یہ مقام آنے والا ہے ایک وقت آئے گا سانسیں ٹوٹ جائیں گی یہ ڈوری ٹوٹ جائے گی ہمیں بھی خبر میں دفن کر دیا جائے گا یا اللہ ہمارے ساتھ خبر میں مرنے کے بعد اپنی رحمت کا معاملہ فرمانا تیامت کے دن اپنی رحمت کا معاملہ فرمانا الہ علمین ہمارے گراہوں کی طرف نہیں بلکہ اپنی رحمت کی طرف دیکھنا یا اللہ رحمتیں عطا فرما دے مفرتوں سے ڈھانپ دے العالمین گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے رود قبول فرما لے تناوی قبول فرما لے جو کچھ صدقہ دیا گیا اس کو قبول فرما لے اور یا اللہ قرآن کی تراوت کی گئی ایک ایک حرف کی کو کو فرمائے اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم واحمدا ربنا الحمد رب العالمين <تصفيق> الحمدللہ للہ والسلام وسلم علیہ رسول اللہ وبعد تمام بیماروں کے لیے بھائیوں بہنوں کے لیے صحت کی دعا کر دیجیے اللہ علث سب کو صحت کام اللہ عاضلہ اور دائمہ عطا دا فرما دیں جن ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو شفا کامل عطا فرما دیں اس مسجد میں انشاءاللہ شاء شب کو تکمیل قرآن ہوگی انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور مسجد کی اخراجات کے لیے جھولی فنڈ میں تعاون کی جو ہے وہ اپیل کی گئی ہے 29 کو واپے اور اپنا تعاون لے کر آئیے تاکہ جو مسجد کے مصارف ہیں ان میں وہ استعمال ہو سکے خرچ ہو سکے اللہ کا قبول فرما لے اور آج کا اعلان جو ہے النصار ٹرسٹ کے لیے مختص ہے یہ ہمارے کشمیر کے ساتھی ہی ہیں جو مقبوضہ کشمیر سے یہاں آئے تھے انیس کی دہائی میں اور اب وہ واپس جانے کے قابل نہیں ہیں واپس جائیں گے تو انڈین فوج کی مظالم کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا جو کہ قتل کی صورت میں ہوگا اور یہاں وہ بالکل بے آسرا ہیں ان کے لیے آپ نے انصار کا رول ادا کرنا ہے اپنے ان بھائیوں کی بہت سی فیملیاں ہیں سینکڑوں کی تعداد میں جن کی کفالت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آج ان کے لیے آپ کا تعاون جمع ہوگا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 حقیقت یہ ہے کہ جو انصار کا ادا کرتے ہیں اور اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ان سے بڑا راضی ہوتا ہے حتیٰ کہ رسول اللہ عصم نے اپنے دور میں جو انصار صحابہ تھے ان کے بارے میں فرمایا تھا آیت الامان خب الصار آیت النفاء کے فوض النصار کہ انصار نصرت کا عمل ادا کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار کا بغض نفاق کی نشانی جو انصار سے محبت کرے گا اس عمل کی بنا پر وہ مومن ہے اور جس کے دل میں انصار کا بغض ہوگا وہ منافق ہے تو یہ عمل در حقیقت عدیم و شان ہے اس عمل کو ادا کرنے کا موقع آج موجود ہے آپ تعاون کیجئے گا اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں یہ کچھ سوالات انشاءاللہ جمعے کے بعد عرض کر دیے جائیں گے ان و اللہ ہُو بن روض اللہ شُسینہ وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يضلل فلا هاذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ربته ورسوله يا أيها الذين منطقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا منتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا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 كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اجنك حميد المجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا وغفر لنا أنت انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واغفر لنا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللح منصر إسلام المسلمين اللح منصر إسلام المسلمين اللح منصر من نثر دين محمد صلى الله December واجعلنا منه واخذر من خضر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا لنه اللح منصر إخواننا في كل مكان اللح منصر إخواننا في فلسطين اللح منصر إخواننا في العراق اللح منصر إخواننا في اليمن اللح منصر إخواننا في افغانستان اللح منصر إخواننا في كشمير اللهم نظر نظر مؤذرة في كل مكان ربنا تخبر منا إنك تصبر لي فتبع لينا انك أنت, أنت الدواب الرحيم برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله إلى